في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم گزشتہ ہفتے گزشتہ جو متصل ہفتہ تھا اس میں تو میں نہیں تھا مفتی زائد صاحب نے درس دیا تھا اس سے گزشتہ پچھلے ہفتے جو ہمارا درس ہوا تھا وہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے بارے میں تھا جس میں دوسرا رکوع ہے اور اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو اور چند جملوں کے اندر پورا شریعت کا جو پورا نظام ہے جو تمام شعبے ہیں شریعت کے عبادات ہیں اخلاق ہے معاشرت ہے سب پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے چند مختصر جملوں کے اندر جو آئے تھے اس صورت کا نام ہی سور ہے حضرت لقمان کے بارے میں راجہ بات تو یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اگرچہ بعض حضرات نے ان کی نبوت کا بھی قول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور یہ ان کی طرف وہی آئی ہے. تو بات تو ان سے ہوئی ہے لقمان علیہ السلام لقمان سے لیکن جمہور علماء اکثریت علماء کی مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے ایک نیک آدمی تھے ولی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکمت دی گئی تھی ان کے نام کا حصہ ہی حکیم لقمان حکیم کہلاتے ہیں اور اس میں لجل شان و فرما بھی رہے کہ ہم نے ان کو حکمت دی دیمان الحکم اور ان کی ان کا دور جو تھا یہ بعض حضرات نے تو ان کو انبیاء علیہ السلام سے ان کی رشتہ داریاں بیان کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ حضرت ادریس کے بھانجے تھے کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے خالہ بھائی تھے اور پھر یہ ان کو بہت لمبی عمر ملی اور انہوں نے مختلف انبیاء علیم و صلاح السلام کا زمانہ پایا اور بعض حضرات پھر یہ کہ ان کے بارے میں کہ یہ بھی آتا ہے تفاصر میں کہ تفصیلات کے اندر کہ یہ حبشی تھے اور ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں حکمت کی باتیں کر رہے تھے لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلانی جگہ پر بکریاں چلایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں تو انہوں نے ان سے کہا کہ پھر تمہیں یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا کہ آج تمہاری باتیں لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں تو اس پر دو مضامین مختلف قسم کے آئے ہیں ایک جگہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ زبان کی حفاظت اللہ تعالی کا شکر اور لایانی اور فضول کاموں سے اجتناب کی وجہ سے مجھے اللہ جل شانوں نے مقام عطا فرمایا بہرحال قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان تفصیلات کو خود قرآن بیان نہیں کرتا ابلقمان کی کا ذکر ہے ان کا نام ہے ان کی ان کی نصیحتیں ہیں یہ تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے کہ وہ کون تھے کس زمانے میں تھے اور ان کی مزید تفصیلات کس علاقے کے تھے اس کے بارے میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کے اندر زیادہ لمبی چوڑا غور و فکر کی بجائے جو بات کی گئی ہے اس بات پر توجہ دے اس لیے ان تفصیلات کو قرآن میں نہیں بیان کیا جاتا ورنہ اللہ جل شاہروں کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک آیت کے اندر ان کا تفصیلی تعارف کر دیتے کہ یہ تھے لقمان تو یہاں پر کہا کہ وہ لقت عطین الحکمہ اللہ جل شاہروں نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی حکمت کمراد ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے دانائی فہم سمجھ بوجھ ایسی چیز جس سے دوسروں کو فائدہ ہو ایسی بات ایسے نتائج تک دوسروں کو پہنچانا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یہ دانائی ان کو عطا ہوئی تھی انشکر اللہ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو یہاں سے مفسرین نے یہ نقطہ مستمت کیا ہے کہ دانائی اور حکمت اور فہم اور عقل اور زکاء کا اولین تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے انشکر للہ پہلی چیز یہی بتائی گئی کہ اگر اس کسی آدمی میں دانائی کامل ہے تو پورا وہ عقل مند ہے صحیح طرح وہ فہم والا ہے فہیم ہے ذکی ہے ذہین ہے تو وہ اس کے فہم کا یہ تقاضہ ہوگا کہ وہ اللہ جل شاہ کا بہت شکر گزار ہوگا کیونکہ ظاہر بات ہے جتنی عقل زیادہ ہوگی فہم زیادہ ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور اس کی کبریائی کا اس کی ذات و صفات کا زیادہ پتہ چلے گا اس بندے کو اور پھر کہا کہ امن یشکر فعین نما یشکر النف یہ جو تمہیں شکر کا کہا جاتا ہے اللہ جل شانو یہ فرمانے لیں تم لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کہیں تم انسانوں کے یا مخلوق کے شکر سے کوئی اللہ جل کو فائدہ ہوتا ہے اما یشکر فنوا یشکر النفسی جو بندہ شکر کرے گا وہ شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمار میرا کوئی فائدہ نہیں اللّہ کہہ رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق بھی اللہ جل شانوں کی فروغ بردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی اور اس کی حکومت اور اس کی قدرت کے اندر کوئی بال برابر اضافہ نہیں کر سکتی ہے اور اگر یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نا شکر گزار ہو جائے تو اللہ جل شاہوں کی قدرت میں اور اس کی بڑائی کے اندر کوئی بال برابر کمی نہیں لا سکتی اس لیے اگر شکر کرے گا تو اپنے لیے کرے گا من کفرہ اور جو ناشکری کرے گا فع ال غنی حمید تو پھر اللہ جل شاہن جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے غنی کہتے ہیں بے نیاز کو انتہائی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے حمید کہ وہ خود بذات خود قابل تعریف ہے یعنی ہماری تعریف کرنے سے نہیں اس کی تعریف ہوتی وہ تو خود اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے ہم کریں یا نہ کریں اس کی تعریف جو ہے وہ متعین ہے اور معلوم ہے اور وہ بے نیاز ہے ہماری ہم سرہ سے بے نیاز ہے ہماری تعریفات سے بے نیاز ہے یہ تو ہوئی بات لقمان کو جو اللہ نے فرمائی یہاں سے اب لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے بات شروع ہوتی ہے پہلی بات جنہوں نے اپنے بیٹے سے کی وہ ہے کہ وہ اس قور القمان و لبن ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد کروں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنیا اے میرے بیٹے لا تو شرک اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا یہ پہلی بات عقیدہ توحید کا بیان ہے اور یہیں سے بات شروع ہونی چاہیے جب بھی دین کی بات ہوگی کوئی نصیحت کی بات ہوگی تو کوئی فلاح اور بہتری کی بات ہوگی تو وہ توحید سے ہی شروع ہوگی تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ان شرک الغلم و یقین جانو کہ شرک بہت بھاری اور بہت بڑا ظلم ہے یہ اپنے بیٹے کو کہا کہ ظلم نہ ہے شرک نہ کرنا یہ انتہائی بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اس کی ذات میں اس کی مخلوق کو شریک کر دے جس کو اس نے پیدا کیا ہے جو اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اس کو بھی خدائی صفات کو دے دے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے تو کہا کہ بیٹے یہ کام کبھی نہ کرنا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے اور بظاہر وہ وہ, وہ لقمان علیہ السلام کی بات نہیں ہے اللہ جلیہ شاہر نے اپنی بات بیچ میں رکھی ہے یہاں مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ بیٹے کو نصیحت کرتے کرتے یہ والدین کے حقوق پر آیت بیچ میں کیوں آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ آیت مکی ہے مکہ مکرمہ کے زمانے میں آئی ہے تو لقمان علیہ السلام کی بات کا حوالہ اللہ نے کیوں دیا اس لیے کہ ان کا حکیم ہونا اقل مند ہونا دانا ہونا یہ عرب کے عمومی معاشرے کے اندر لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی شاعری میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے جب دانائی کی بات کرتے تھے کوئی حکمت کی بات کرتے تھے تو لقمان کا نام لیا کرتے تھے تو اللہ جل شاہ نے گویا اس زمانے کے جو مشرقین عرب تھے اور جو مشرقین مکہ تھے ان سے یہ کہا کہ یہ بات جس کو تم بڑا اقل مند سمجھتے ہو جس کو بڑا دانا سمجھتے ہو یہ اس کی بات ہے اس نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ شرک مت کرو پہلی بات تو لکمان کا ذکر تو اس لیے آیا پھر والدین کے حقوق اس لیے آئے کہ مکہ مکرمہ کے معاشرے میں یہ ہو رہا تھا کہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کر رہے تھے اور ان کے والدین ان کے رستے کے اندر رکاوٹ بن رہے تھے جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بیٹا ایمان لے آیا عام طور پر باپ نہیں لایا بیٹا ایمان لے آیا باپ نہیں لایا اب بیٹے نوجوان جو تھے وہ ج... ویسے بھی جلدی کوئی پیغام اور وصول کرتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن آ... یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آ... والدین کے حقوق کی... کی بات بھی ہو رہی ہے اسلام میں اور اس کی اس کی اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے یہاں اس کا ایک پیمانہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بر صورت برتاؤ کیا جائے گا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو لیکن ان کی غلط بات نہیں مانی جائے گی ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اسلام سے ٹکرائے گی جو اللہ کی بات سے ٹکرائے گی ان کی وہی بات مانی جائے گی جو اللہ جل شاہ کی بات کے ساتھ موافق ہوگی تو یہاں الفاظ یہ ہیں قرآن کے کہ وہ وسعین السان اور ہم نے انسان کو اللہ جل اپنا فرما رہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے وسعینہ کا مطلب یہاں پر تاکیدی نصیحت ہے تاکید سے ہم ایک نصیحت انسان کو کر رہے ہیں کہ کیوں اس کس لیے کی ہے ہم لت عمو وہ نن اعلیٰ وہ فی کیونکہ اس کی ماں نے وہ نن اعلیٰ کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اس کو پیٹ میں رکھا یعنی وہ سارا زمانہ جو اس نے اپنی ماں کی پیٹ میں گزارا وہ دور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے مشقت پر مشقت برداشت کر کے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھایا وہ فسالح فی آمین اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے یعنی دو سال تک پھر اس کو دودھ پلایا وہ بھی ایک مشقت کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا صلا یہ ہونا چاہیے کہ انش کرلی ولی وال کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو المصیر تم کو میرے پاس ہی آنا مگر و ان جاہدا کا اعلیٰ انتشری کا بی کا بھی علم البتہ اگر وہ تم پہ زور ڈالے تمہیں مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک ٹھہراؤ انتشری کا بی اس کو شریک کرو جس کے شریک ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں بسنت والدین جو مکہ کا معاشرہ تھا کہ والد یا والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان بتوں کو بھی خدا مانو ان کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرو تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فلاں اتر پھر ان کی بات مت مانو یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی کہ چونکہ والدین ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ یہ شریک ہے کا فلاں اتر تو ان کی بات مت مانو مگر و ہو معاف دنیا معروفہ مگر دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ان کی گستاخی مت کرو ان کی توہین مت کرو ان کی بے اکرامی مت کرو ان کی خدمت خاطر میں کوئی کوتاہی مت کرو بات مت مانو یہ والی بات جو بات شریعت سے ٹکراتی ہے کیونکہ تو اس کا تو اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ لا تعلی مخلوق فی معاشیت الخالق کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو تو لیکن یہ کہا وصاحب دنیا معروف دل... معروف کہتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ جو رحم سہن کا سلیقہ ہے جو طریقہ ہے جو ان کی خدمت اور جو ان کا حق بنتا ہے اس کا ذکر یہاں اوم فسرین نے ایک نقطہ اور بیان کیا ہے کہ اوپر تو لفظ اللہ تعالی نے بال دئی کہا ہے یعنی دونوں والدین ماں باپ دونوں مرادری لیکن آگے تکلیفوں کا ذکر صرف ماں کا کیا ہے کہ ماں کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے تمہیں پالا ہے اٹھایا ہے اور دودھ پلایا ہے دو سال تک اور اس کا ذکر ہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت اور خدمت کے حوالے سے کہ اگر ضابطہ اور قائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اطاعت یعنی حکم جو مانا جائے گا اس میں تو باپ کو ترجیح ہے اور خدمت کے اندر ماں کو ترجیح یعنی اگر فرض کیجئے کہ دو حکم اکٹھے آ جائیں ایک باپ کا حکم ہو اور ایک ماں کا حکم ہو تو باپ کے حکم کو ترجیح ہوگی اور اگر دو خدمتیں اکٹھی آ جائیں ماں کی خدمت ہے اور باپ کی خدمت ہے تو ماں کی خدمت کو ترجیح ہوگی یعنی پھر ماں کی خدمت کی جائے گی پہلے تو اس میں اس, اس, کی, اس کو فوقیت ہے اور اس میں اس کو فوقیت ہے ماں باپ دونوں کو وقت طب سبیل امن عناب الئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو یہ ہمیں نصیحت ہے کہ دین کے معاملات کے اندر صرف اپنی عقل اور اپنے فہم کو سب کچھ مت سمجھو دیکھیں بت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرو اتباع کرو کس کی سبیلا رستے اس بندے کے رستے کی یعنی اس بندے کی بات مانو دین کے معاملات کے اندر من انا بل جس نے اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو جو میرا بندہ ہو جس کا علم درست ہو جس کا تقوی درست ہو اور جس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہو فرمایا کہ اس کے رستے پر چلو اس سے مطلب یہ کہ دین کے معاملات کے اندر اس سے پوچھو اور اس سے معلومات کرو سم میں الہی پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے فعون ابی کم باکن تم اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے اللہ کے پاس سب لوگوں نے جانا یہ بات بیچ میں یہ جو آیت ہے یہ دو آیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی جو لکمان کی حضرت لخمان کی نصیحتوں کے درمیان آئی یہاں سے پھر لکمان کی بات شروع ہوتی حضرت لکمان کی کہ انہوں نے کہا کہ یا بنیا دیکھیں پہلی بات میں انہوں نے توحید کی بات کی اور شرک سے منع کیا اب یہاں پر یعنی عقیدۂ توحید کو بیان کیا پہلی جملے میں رحمان یہاں پر عقیدہ آخرت کو بیان کر رہے ہیں کہا کہ یا بلیا کہ اے میرے بیٹے ان نہا ان تکو مسقول حبت من کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو عرب معاشرے کے اندر جو سب سے چھوٹا یونٹ سمجھا جاتا تھا سب سے چھوٹا ذرہ سمجھا جاتا تھا وہ خردل یا مفقال احبت من خردل رائی کے دانے رائی کا جو سب سے چھوٹا دانہ ہوتا تھا یہ باقی والی جو سائنسی تقسیمات ہیں ایٹم کی اور الیکٹرون کی اور پروٹون کی اور سے بھی چھوٹے اجزاء کی یہ تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہیں تھی تو خردل کو رائی کے دانے کو سب سے چھوٹی چیز کی مثال دینی ہوتی تھی تو اس سے دی جاتی تھی تو کہا کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اتنی چھوٹی کہ اس سے زیادہ چھوٹی چیز ممکن نہ ہو فتقنفی سخر تن اور وہ کسی چٹان پر کسی کھائی کے اندر کسی غار کے اندر کسی گہرے سراخ کے اندر سخرہ کے معنی کے اندر ان سب چیزوں کی گنجائش ہے ویسے سخرہ پتھر ہو کہتے ہیں لیکن اگر وہ کسی غار کے اندر ہو کسی گہری کھائی کے اندر ہو اوفِ ثوابات یا آسمانوں میں کہیں پر ہو او اوف الارض یا زمینوں میں کہیں پر ہو وہ رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اطبی حل اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا اللہ کے پاس وہ آئی اس بات کا کس طرح اشارہ کر رہے ہیں مشرقین کا ایک مشہور اعتراض یہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے ایک آدمی کو مرے بے ہزاروں برس بیت گئے تو اس کا جسم تو ذرا زرع ذرات میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ ذرات ہوا کے اندر بکھر جاتے ہیں تو یہ کیسے زندہ ہوگا آخرت کے اندر اس پر بتا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز جتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے اور دنیا میں کہیں بھی زمینوں میں یا آسمانوں میں پہاڑوں میں یا کھائیوں میں کہیں پر بھی وہ کھو جائے یا طبی اللہ اللہ تعالی اس کو لے آئے گا اللہ اس کو حاضر کر دے گا اس کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہے ان اللہ لطیف الخبیر لطیف کہتے ہیں انتہائی باریک بین کو باریک بینی سے جس کا علم ہوتا ہے جو ہر چیز کو باریک بینی سے جانتا ہے تو کہا کہ یقین جانو ان لطیف باریک دین ہے خبیر بہت باخبر ہے کوئی چیز اس کے ادراک سے اس کے علم سے اس کے اس کے مشاہدے سے اس کے سامنے ہونے سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے یہ عقیدہ توحید بھی بیان کر دیا ایک جملے میں عقیدہ آخرت بھی باس بادل موت